اوزب اللہ سمیلعلیم العليم من حمزی ہی ہی و من همزه و نفسی ولقد أخذنا آل فرعون بسینی ونقص من ننقس منت تمارم یدکارون اور یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پیداوار کی کمی کے ذریعے پکڑا لمی تک روم تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں پچھلی آیت میں موسا علیہ سلاۃ وسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے آسا رب و کم یہ تو اب یہاں سے ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ جو آل فرعون پر وقتاً فوقتاً آئیں وقتاً فوقتاً آل فرعون ان وصائب میں گرفتار ہوئے اور بالآخر وہ تباہ و برباد کر دیے گئے تاکہ جو مکہ میں رہنے والے مشرق مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں انہیں تنبی ہو اور خبردار کیا جائے کہ اہل ایمان کو تنگ کرنے اور پیغمبروں کو جٹلانے کا انجام آخرکار تباہی کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں والد قد اعلیٰ فرعنا بصّ نیند و نقص منت ہم نے اعلی فرعون کو پکڑا بصّی نین سالیوں کے ساتھ یعنی قحط میں انہیں مبتلا کیا و نقص مینت اور پھلوں کی کمی سے پکڑا انہیں یعنی پھلوں کی کمی کے ذریعے ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا لا اللہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یعنی یہ تکالیف اور مصیبتیں بھیجنے کا مقصد تھا کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور سرکشی سے باز آ جائیں کیونکہ مصیبت اور پریشانی کے وقت دل نرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بندے کا زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کی حالت ہی بڑی عجیب تھی فعدا جات الحسن اتو کال واحی تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہی ہے وہ انتصب ہم سید موسا و مم اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نوست پکڑتے موسیٰ اور اس کے اور کو ان کے ساتھ وہ نہوست پکڑتے اعلیٰ خبردار انما نما عند ارحم اند اللہ یقیناً ان کی نحوس تو اللہ ہی کے پاس ہے وہ اعلیٰ لا اکثر لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ذکر کیا ہے کہ ہم ہر قوم کو تنگی اور تکلیف دے کر اور اس کے ساتھ آسودگی اور خوشحالی دے کر آزماتے ہیں دونوں طرح کی آزمائشیں ہم نازر کرتے ہیں بما ارسنا فیقریت منبی گن القرنا اللہ بالباس و دراعی اللہ دررعون کہ ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جس بستی میں بھی نبی بھیجا ہے اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ سمہ بدل نہ مکان سید پھر اس تکلیف کے بدلے برائی کی جگہ ہم نے اچھائی اور خوشحالی اور آسودگی انہیں دی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا یہ اصول ہمیشہ سے رہا ہے تو عالفر عوم کو اللہ تعالیٰ نے بس منقسم میں من نقطہ مارا سالیوں اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر کے آزمایا اور پھر اس دوران کبھی ان کے حالات بہتر بھی ہو جاتے آسودہ حال ہوتے لیکن جب ان کو خوشحالی پہنچتی فعدہ جا اتحم الحسنہ قالود نا تو ان کو جب بھی خوشحالی پہنچتی وہ خوشحال ہوتے تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہی ہے یعنی ہمارے حسن انتظام کا نتیجہ ہے ہم نے جو حکمت عملی اپنائی اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر خوشحالی آئی ہے اور یہ ہمارا حق ہے یعنی مصیبت کے بعد راحت اور خوشحالی کو وہ اپنا کمال قرار دیتے وہ انتصب ہم سید اور ببو سا ون اور اگر ان کو کوئی تنگی اور تکلیف آتی تو وہ موسا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ نوصت پکڑتے یعنی اہل ایمان اور موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ وہ نفوست پکڑتے اور کہتے یہ ان منحوس لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تنگی اور تکلیف آئی ہے اصل میں تیر اس کا مادہ ہے تیر اس کا مطلب ہوتا ہے پرندہ عرب ظاہر جو تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ فال نکالنے کے لیے پرندے کو مثلاً کبوتر کو اڑاتے اگر تو وہ دائیں طرف چلا جاتا تو اسے وہ اچھا فال لیتے اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تو اسے وہ پھر بد فال لیتے اور اس کو نحوس سمجھتے تو اس لیے تتر پرندے اڑانا مانا تو اس کا یہ بنتا ہے لیکن معنی کیا جاتا ہے نحوس کہ وہ شگونے بد لیتے بد شبونی لیتے نحوست لیتے اور سمجھتے کہ موسا اور اس پر ایمان لانے والوں کی نحوس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے اللہ فرماتے ہیں ان نما ارحم اند یعنی اس نحوس کا اصل سبب تو اللہ کے علم میں ہی ہے کہ یہ نحوثت تم پر کیوں آئی ہے خیر اور شر جو کچھ ان کو پہنچ رہا ہے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کا نتیجہ ہے جو ان کے اعمال کے سبب ان کے حق میں لکھا جا چکا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو برائیاں پہنچتی ہیں اور یہ سراسر جہالت اور ندانی ہے کہ اپنی بھلائی کو اپنی خوبی قرار دیا جائے اور جو برائی کسی کو پہنچی ہے اس کا سبب کسی دوسرے کو قرار دے دیا جائے تو یہ اللہ سبحانہ ہوا نے ان کے اعمال کی بنا پر ان کے اوپر نحوستیں اور مصیبتیں تاری کی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحوس بدشگونی لینا یہ شرک ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا بدش بنی شرک ہے بدش شرک ہے بد شمنی شرک ہے, ہے, ہے سور نبی دعود کی روایت ہے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالی توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تھا یہ نحوست کسی چیز کے اندر ذاتی طور پر پیدا نہیں کرتے وہ بندے کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کو برائی یا اچھائی پہنچتی ہے وقال اور انہوں نے کہا مہمہ تطینہ بہی من آیتن لی کہ تو جو بھی کوئی آیت کوئی نشانی ہمارے پاس لائے گا تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے فماں نہل اللہ کا بھی تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی ایک تو وہ حوادث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کی طرف کرنے کے بجائے دوسرے اسباب کی طرف کرتے منسا علیہ صلاۃ والسلام اور اہل ایمان کی طرف اس کی نسبت کرتے اور ان کی دوسری جہالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ بدبخت فرعونی موسا علیہ صلاح و السلام کو جادوگر ہی کہتے رہے اور انہوں نے موجزات کو تسلیم کرنے کے بجائے جادو قرار دیا موجزات اور جادو کا فرق آخر تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا موسیٰ کے موجود کو وہ جادو قرار دیتے رہے اور انہوں نے بالآخر اپنے تمرد اور سرکشی کی وجہ سے اعلان کر دیا کہ جتنے مرضی موجدے دی لو جتنی مردی نشانیاں ہمارے پاس لے آؤ ہم اسے تمہارا جادو ہی سمجھیں گے یعنی موج دیکھو بوج دانے گردانیں گے بلکہ اس کے جادو ہی سمجھیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ ان لوگوں کو ان موج ذات کے حق ہونے کا یقین تھا لیکن اپنی سرکشی اور ہٹ گرمی کی وجہ سے وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے فارسلہ علیہم طوفانہ وَجرادا ولکم ولا ودفاد اود آیاتِ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جمعے اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں فس تک بارو وقانو قوم مجرمین پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے یعنی کہت سالی اور پھلوں میں کمی کی گرفت کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور اس مصیبت کو منہ علیہ صلاط وسلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوس قرار دیا تو اللہ سبحانہ خانہ و تعالیٰ نے ان پر مزید سختیاں نادر فرمائیں جو فرعون کی فوجوں کے مکمل خاتمے کا باعث بنی اور ان کے غرق ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی قید سالیوں کے بعد ان پر طوفان آیا یعنی سخت بارشیں شروع ہو گئیں سیلاب شروع ہوا جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی تو انہوں نے موسا علیہ صلاۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کے ساتھ جو عہد اور معاملہ ہے اسے پیش کر کے کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دیا جائے اگر تم نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے طوفان کے بعد موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ اس طرح کہنے لگے اور وعدہ کیا کہ بنی اسرائیل کو ہم تمہارے ساتھ لازمی طور پر بھیج دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا موسا علیہ السلاطلام کی دعا سے اذاب ڈلا اور اللہ تعالیٰ نے مدت کی سوکھی زمین جو تھی اس کو سیراب کرنے کے بعد اور پانی پانی کرنے کے بعد پھر سیلاب کو ختم کر دیا حالات معمول پر آ گئے چارہ اور غلہ پیدا ہونا شروع ہوا اور یہ خوشحالی ان کی آزمائش تھی لیکن اس خوشحالی میں آتے ہی وہ سارے عہد و پیمان بھول گئے جو موسا علیہ اللاۃ سے انہوں نے کیے تھے اور کہنے لگے یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان پر ٹڈیوں کا آزاد بھیجا ان کے درخت چارے لکڑیاں سارا کچھ نگل گئی ٹڈی دل لشکر لشکروں کے لشکر ٹڈیوں کے وہ آتے اور فصلوں کو کھاتے چلے جاتے نگلتے چلے جاتے آج کل تو یہ ختم ہو گئی ہیں آج سے کوئی تقریباً کوئی تیس چالیس سال پہلے لوگوں نے یہ دیکھی وہ درختوں کے درخت کھا جاتے اس کا میتا اتنا تیز ہے آگے سے کھاتی جاتی ہے پیچھے سے نکالتی جاتی ہے نہ پیٹ بھرے نہ بس کرے تو وہ پٹسن کو نہیں کھا سکتی اللہ کی قدرت ہے تو اس کو وہ پٹسن کی بوریوں میں پھر لوگ قید کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا کہ یہ مردہ بھی ہو تو حلال ہے وہ ہلتل مئی تان دو خون ہمارے لیے حلال ہیں اور دو مردار حلال ہے دو مردار مچھلی اور یہ ٹڈی مردہ زباں نہ کیا ہو حلال ہے اور خون فلکبھی نے و جگر اور تلی یہ جامد خون ہی ہوتا ہے لیکن حلال ہے تو انہوں نے پھر موسالیہ سلاۃ وسلام سے انہی الفاظ میں عذاب ٹالنے کی دعا کی درخواست کی یہ عذاب دور ہوا خوشحالی کا ایک وقفہ آیا کہ بچی فصل سے بے شمار غلہ پیدا ہوا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس کرم و فضل کو دیکھ کر اور بھول گئے اور اپنے خیال میں کم از کم سال بھر کے غلے سے وہ بے فکر ہو گئے کہ سال بھر کا اناج ہمیں مل گیا ہے اور موس علیہ السلاۃ السلام سے کیا ہوا عہد و پیمان پھر بھول گئے پھر ان پر قبل جموں کا عذاب آیا یعنی جمعیں اور چیچڑیاں اور چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے اور گھن کے کیڑے پسو وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان پر نازل کیا انسانوں اور جانوروں کے جسموں کپڑوں اور پستروں پر جووں اور پسوؤں اور کھٹملوں کی یلگار ہو ہر طرف کمل ان ساری چیزوں کو کمل کہتے ہیں جوئیں پسو کھٹمل وہ چچڑ جو جانوروں کو لگ جاتے ہیں یہ سب کنبل ہیں اور جو غلہ تھا ان کو خن کھا گیا پھر دوبارہ آزاد میں گرفتار ہوئے پسوانے کے لیے بوریاں لے کے جاتے تو آٹے کا فقط ایک تھیلا نکلتا یعنی دوبارہ سے یہ آزاد میں گرفتار ہوئے پھر مجبور ہو کے انہوں نے موسا علیہ السلاۃ والسلام سے دوبارہ اسی طرح سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب وہ بلا اور راحت اور آرام کا وقفہ آیا پھر وہ بھول گئے اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے پھر اللہ نے وہ دفاع دیا پھر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا وہ اتنی کثرت کے ساتھ پھیلے کہ ہر چیز میں ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک برتنوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے کھانا کھاتے ہوئے لقبے کی جگہ اچھل کر منہ میں میڈک چلا جاتا اس قسم کا آداب ان پر آیا بستر پر لیٹتے تو جسم میںڈکوں کے ساتھ بھر جاتا پھر مجبور ہو کے انہوں نے مو صحلاط والسلام سے دعا کی درخواست کی اور وہ وادے کیے کہ ہم ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجے پھر مو علیہ اصلاۃ والسلام نے دعا کی اور آداب طلا پھر بھول گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا عذاب بد خون کا عذاب نازل کیا کھانے پینے کی جو چیز رکھتے خون سے لت پت ہو جاتی خون میں بدل جاتا پانی کے برتنوں میں اور ذخیروں نے خون کی صورت اختیار کر لی ہر طرف خون ہی خون بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ خون میں نقصیر کی وبا بھی پھیلی یعنی باہر بھی خون اور ان کے اندر سے بھی خون پہنا شروع ہوا پھر انہوں نے موسا رہی صلاحۃسلام سے رجوع کیا درخواست کی وہی وعدے کیے عذاب ٹلا جب عذاب ٹلا تو پھر یہ عہد سے پھر گئے اور اب اللہ تعالیٰ کے انتقام کا وقت آ گیا اور ان سب کو آیات اور معجزات پہ جٹلانے اور جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنے کی پاداش میں سمندر میں غرق کیا گیا اس غرق کی تفصیلات یہاں پر بیان نہیں ہوئی وہ سورہ یونس سورہ شعراء سورہ طاہا وغیرہ میں بیان ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پر اصل مقصد کفار کو سختی اور خوشحالی کی آزمائش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کفر پر اصرار کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے کہ آسودگی خوشحالی اور بدحالی کی جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تم ان کی پرواہ نہیں کرتے کفر پر ڈٹے ہوئے ہو تو یاد رکھنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں آیات مفصلات یہ الگ الگ نشانیاں تھیں یعنی وہ ساری چیزیں یہ سارے عذاب طوفان جراد کمبل دفاتر دم یہ اکٹھے ہی نہیں آ گئے بلکہ مفصلات الگ الگ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب اور آفیت کے وقفے کے بعد یہ کے بعد دیگرے یہ آئے مسلسل نہیں آئے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا نہیں ایک عذاب آتا وہ ٹل جاتا خوشحالی ملتی اس کے بعد اگلا عذاب تو مختلف مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ درمیان میں کتنا قرصہ وقفہ ہوتا بہرحال اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کوئی پکی بات نہیں لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیاتی مفس ایک عذاب آیا وہ عذاب ٹڑ گیا کچھ عرصے کے بعد پھر دوسرا عذاب آیا فرمایا فس تک پرو و قوم مجرمین لیکن انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم قوم تھی والما وقل مجزو اور جب ان پر عذاب آتا قالو یا موسا تو کہتے اے موسا عدالا ربا کا بھی ماں عاہدہ اپنے رب سے دعا کیجئے جو اس نے تیرے ہاں وعدہ دے رکھا ہے لا ان کا شفتہ انر اگر تو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے گا لکا ولاً ماکا بنی اسرائیل تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے فلما کشفنا وال جب ہم ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دے تھے جسے وہ پہنچنے والے تھے تو اضاحم کو اچانک وہ عہد توڑ دیتے وعدے کی خلاف وردی کرتے فن تکم یعنی یہ آداب وقفے وقفے سے آتے رہے یہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے رہے وہ دعا کرتے آداب ٹل جاتا پھر یہ بھول جاتے پھر اللہ آداب نازل کر دیتا وقفے وقفے سے یہ سارے عذاب نازل ہوئے لیکن یہ مسلسل ان کی حالت کیا تھی فس تقبر ہو کو قوم و تکبر ہی کرتے رہے اللہ فرماتے ہیں فن تکم تو ہم نے بلاخر ان سے انتقام لیا فگرق نا ہم فل یم تو ان کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا بھی ان ہم قدو بھی آیاتی نا بقان غافِ دین کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا تھا اور وہ اس سے غافل تھے وہ رتن ال کوم الدینہ کان وستد آفونہ مشار قل عردی و مغارِ بارک نافی ہا اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بن اسرائیل یہ مصر میں نو نوبارت تھے مصری نہیں تھے شامی تھے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں یہ آئے تھے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بلانے پر یعقوب علیہ السلاۃ والسلام اپنی ساری آل اولاد سمیت آ کے آباد ہوئے اسرائیل اور ان کی اولاد تو یہ اس علاقے میں کمزور اور غلاموں والی کیفیت ان کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا پیچھے مصعلاۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا اثار المکم یہ لکھا ادب وکم و قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا کہ ان کو سمندر میں غرق کر دیا وہ عورتن الکمل لدینہ کانو یست وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ہم نے انہیں اس سرزمی کی مشرقوں اور مغربوں کا وارس بنا دیا اللہ کی بارکنفی جس میں ہم نے برکتیں دیں و تمت کلیمت و رب کل عرصنا علا بنی اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا وہ دم مرنا ماں کانہ یسنا و کو اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم کرتے تھے ہم نے وہ سارا کچھ برباد کر دیا وہ ماں کان اور جو وہ عمارتیں بلند کرتے تھے وہ بھی یعنی موسا علیہ اصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے دو وعدے کیے تھے ایک تو یہ آسار بک میں کا اجوبہ ہوں غریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلا کر دے اور دوسرا وہ یس تخلیقہ کلفن اللہ نے دونوں ہی وعدے پورے کر دیے تو یہاں مبارک زمین سے مراد سرزمین شام ہے شام کی سرزمین اور یہ وعدہ موسا علیہ السلاط کی وفات کے بعد پورا ہوا یوشع علیہ السلام کے دور میں عمال جو کہ بڑے زبردست لوگ تھے ان کے خلاف انہوں نے جہاد کر کے بعض علاقے اپنے قبضے میں کر لیے مگر پورا ملک شام داود اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قبضے میں آیا مشارقل اردب مغاربہا اللہ طی بارکنافی تو اس بابرکت سرزمی کی مشرق اور مغربوں کا وارث بنایا کیونکہ بنی اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ کمزور اور بے بست کو مشر میں بنایا گیا تھا نا مصر میں بنی اسرائیل کو کمزور کیا شام میں نہیں ارد مبارک سے مراد قرآن مجید میں عام طور پر سرزمین شام ہے اور مشارق اور مغارب جمع کا سیگا لائے مشرق اور مغرب نے کہا کئی مشرقیں اور کئی مغربیں مقصد یہ ہے کہ سرزمین شام کے تمام مشرقی اور تمام مغربی علاقوں پر ان کی حکومت ہو گئی کیونکہ ہر روز سورج الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ جگہ پہ غروب ہوتا ہے سارا سال سورج اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے جگہ بدلتے بدلتے ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے اسی وجہ سے دن رات کا تغیر ہوتا ہے دن رات بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مصر اور شام دونوں ہی مراد ہیں فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل مدتوں مصر پر حکمران رہے سر دخان سر شعراء اور سرہ قصص میں اس دعوے کی تصدیق بھی ہوتی ہے تو بہرحال بارکنافی سے مراد مصر اور شام کی سرزمین کا نہایت زرخیز اور آباد ہونا ہے کہ مصر اور شام کی سرزمین کو ہم نے برکت دی یعنی کہ وہ زرخیز اور آبادی والی ہوئی وطنت کل و تربی اللہ بنی اسرائیل ابیما صابر صبر کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو اچھے کلمات تھے وہ پورے ہوئے مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے تمہیں سردمی کا وارث بنائیں گے وراثت اور حکومت عطا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ نے بات پوری کر دی اور بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا باعث کیا ہے ان کا صبر کرنا بما ما مصیبتوں اور تنگیوں پر دشواریوں پر انہوں نے صبر کیا ایمان پر ڈٹے رہے استقامت اختیار کی موس علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ ہو تعلیٰ نے ان کو یہ جزا اور بدلہ دیا کہ اتنی سختیوں کے باوجود انہوں نے فرعون کو رب نہیں مانا اپنے مسلمان ہونے پر قائم رہے اگرچہ غلامی اور محکومیت کی وجہ سے ان کے مزاج اور دینی حالت میں کئی خرابیاں آ مگر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اس طرح آج کل صورت ہے محکومی اور غلامی والی اور اس میں مسلمانوں کا بہت کچھ بدل گیا ہے اسلام کی بہت سی باتیں مسلمان چھوڑے ہوئے ہیں ترقی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام کی اساس پر اگر یہ لوگ قائم رہیں اسلام کی بنیاد پر پکے رہیں تو کو یہ اپناتے رہیں شرک سے بچے رہیں تو بالآخر ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اور اسلام پر ڈٹے اور جمے رہنے کی وجہ سے فتح کامیابی اور غلبہ انہی کا ہے بدن مرنا ماں کانا اسنو فرآون و قوم و ہو یعنی فرعون جو کچھ بھی بناتا تھا اور اس کی قوم یعنی ان کی مصنوعات ان کے کارخانے اور عمارتیں ہتھیار وغیرہ یہ سارا کچھ تباہ کر دیا یار یعنی شون سے مراد اس طرح کے وہ پچھلی صورت میں واضح کیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے انگور وغیرہ کی بیل کو اوپر چڑھانا ارش، چھپر بنانا یہ معنی ہوتا ہے اس کا مصر میں چونکہ چھپر والے انگوروں کا رواج نہیں تھا تو اس سے مراد وہ بلند و بالا عمارتیں ہیں جو فرعونی بناتے تھے وجہ وزنا بھی بنی اسرائیل البہرا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا فتع قومی یا کفون اسلام تو وہ ایک ایسی قوم پر آئے جو اپنے بوتوں پر اعتقاف کیے ہوئے یعنی کہ ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے جمے بیٹھے تھے کالو یا موسج اللہ اللہ کما لا تو کہنے لگے موسا علیہ السلام کو کہ اے موسا ہمیں بھی کوئی ایسا الہ بنا دے معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں کالا ان کو ممت کہا مصعل سلام نے کہ بے شک تم تو یکسر جاہل لوگ ہو انہا اولا متباعفی ہی بات عما کانو یا ملون بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ سب باطل ہے کال عغیر اللہ ابویكم الٰہ <إِلَاهَا> كہا میں اللہ کے سوا كیا تمہیں کوئی معبود تلاش کر کے دوں وہ على المین <الْعَالَمِين> حالانكہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے وعد ان جین عل فرع یسومس العذاب اور جب ہم نے تمہیں عل فرعون سے نجات دی اور وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے یو قتی اب ناكم و یسطیوں نساكم وہ تمہیں تمہارے بیٹوں کو بری طرح سے قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے پفیدار کم بلابم عدیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یعنی پھر اور سے نجات پا کر سمندر پار کرنے کا یہ مبارک دن عاشورہ کا دن تھا وجاوز نا بنی اسرا عید البحرہ سمندر جب پار کیا تو یہ عاشورہ دس محرم کا دن تھا موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا رودا رکھا یہودی بھی اس دن کا رودہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں سے اس رودے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ موسا علیہ صلاۃ والسلام کی نجات کی خوشی میں ہم یہ رودہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو بھی ہم. ہم ان سے زیادہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کے اقدار ہیں آپ نے خود بھی رودہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا آئندہ سال رمضان کے روزے فرد ہو گئے تو عاشورہ کا جو روزہ حکمن تھا فرد یہ نفل ہو گیا صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے اہل مکہ میں بھی جاہلیت میں اس کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن کعبے پر نیا غلاف چڑھایا کرتے تھے عاشورہ کے دن صحیح بخاری میں یہ بات سیدہ اعشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے آخر عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کے حصول کی خاطر اور یہود کی مخالفت کی خاطر فرمایا لقی تو اللہقابلسوم سے آپ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو کا رودہ رکھوں گا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی آپ فوت ہو گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی ہے عاشورہ دس محرم کے دن لیکن دین اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا تو ان کی شہادت کا تعلق اس دن کی فضیلت اور اس کے رودے کے ساتھ بالکل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ماتم اور جلوس اور سبین وغیرہ ان کا کوئی تعلق ہے تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو عاشورہ کے رودے کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بقی تو اللہ قابل تاریخی بدل یہود کی مخالفت کرتے ہیں چونکہ رات کے وقت موسا علیہ اللہۃ و لے کے بنی صاحب کو نکلے تھے جیسا کہ صورتحا وغیرہ میں ذکر ہے تو رات کا جو پہلا پہر ہوتا ہے اس کو پچھلے دن میں شمار کیا جاتا ہے عموماً اور رات کے آخری پہر کو اگلے دن میں شمار کیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہود کی مخالفت کرتے ہوئے رات کے پہلے پہر کا اعتبار کر کے اس کو پچھلے دن میں لے آئے لاسومنتا سے نو کا میں روزہ رکھوں گا تو دس کے بجائے آپ نے نو کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا ہے سے نکلے فاتع اعلیٰ قوم یا کیفون اعلیٰ اسلام اللہ ایسی قوم کے پاس آئے جو بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے ڈٹے ہوئے تھے تو خوشحالی کے دور کی ادمائش شروع ہو گئی پہلے تنگیر موسالِ علیہ و السلام کی قوم کو آتی رہی فرعون کی ماں ماتحتی میں ہونے کی وجہ سے وہ غلام بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا بچوں کو قتل کر دیتے تھے اب خوشحالی ملی تو اب عجیب و غریب قسم کی ادمائشیں ان پر شروع ہو گئی تو خیر آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی بادہدی اور فسق اور اس کے نتیجے میں ہونے والی صدا کا تذکرہ بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت اور آپ کی مخالفت سے بعد رہنے کی نصیحت کے لیے کیا گیا اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نصیحت ہے کہ تم ان کے نقشے قدم پر نہ چل نکلنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح کے کام کرو اور گمراہ اور پھر بلاخر تباہ و برباد ہو جاؤ اللہ نے سمندر پار کرا دیا تو انہوں نے مشرق کی طرف بیت المقدس ارد شام کا رخ کیا ابھی چلے ہی تھے کہ ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو بتوں پر جمے بیٹھے تھے مجاور بنے بیٹھے تھے یعنی ان کی پوجا کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ بت بزرگوں کے تھے یا گائے وغیرہ کے بہرحال جو بھی تھا قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی وہ تھے بت ہی تو بنی اسرائیل کا جہل اور کفر دیکھیں کہ منہ علیہ اسرات وسلام کو, کو کہنے لگے کہ اس کے بابود ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے اتنے واضح موجزات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھو دیکھنے کے بعد بھی گستاخانہ لہجے میں نام لیتے ہوئے انہوں نے اے موسا کہہ کر خطاب کیا یا موسا کہا نام لے کر مخاطب کیا تو بہرحال اس کا اصل سبق وہی تھا کہ ایک طویل عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے اور فرعون اور اس کی قوم چونکہ طرح طرح کے بتوں کے پجاری تھے اور وہ ایک تصور ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ الہ اس طرح خارج میں موجود ہمیں نظر آنا چاہیے ہماری آنکھوں کے سامنے تو بہرحال بنی اسرائیل چونکہ موحد تھے مشرق تو نہیں تھے شرک سے بچے ہوئے تھے تو ان کا مقصود یہ تھا کہ اس طرح کا معبول ہمارے سامنے ہو تو اس کی پوجا کر کے اللہ کا قرب چاہیں حالانکہ یہ کام بھی شرک ہے بتوں کی پوجا کر کے اللہ کا قرب جانا یہ بھی شرک ہے مشرکین نے مقا یہی کہتے تھے نا مانبرما اللہ الفا. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں تو یہ بھی شرک ہی تھا جس کو وہ شرک نہ سمجھ سکے آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے آگے جو درباروں اور قبروں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ بھی شرک ہی ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کو شرک قرار دیا ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش اور پوجا جو نہ نفع دے سکتی ہو نہ نقصان یہ سب شرک ہے تو موسال اصلاۃ وسلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجار تم تو جاہل لوگ ہو اللہ کی شان نہیں پہچانتے اللہ کی ذات وہ تو ایسی ہے کہ اس کو کوئی کوئی مورت اس کی بن ہی نہیں سکتی اور نہ ہی اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے لہذا یہ مطالبہ سراسر جاہلانہ اور مشرکانہ ہے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں تنبیہ کی پھر آگے سال کے انہوں نے موس علیہ السلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا چلو اللہ دکھائی دے گزر چکا ہے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں مطالبات دو علیہ سلاۃ و سے کرنا شروع کر دی یعنی معبود کے سامنے ہونے کا ایک ذوق اور شوق کون میں بہرحال حال موجود رہا لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے موسا علیہ السلام اسلام نے کہا ربی عالینی اندوری لیکن چلو مجھے ہی دکھا دے تو اللہ نے کہا کہ نہیں چلو پہاڑ اگر یہ اپنی جگہ پر رہ گیا تو دیکھ لو گے وگرنہ نہیں علمہ تجلار رب الجب الجالہ دکا وقر مسا سائے پہاڑ رضا رضا ہو گیا اور موسا علیہ السلام گر پڑے تو بہرحال موسیٰ علیہ صلاحت وسلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے وہ ان سے پورے کیے اور ان کو نجات دی اس کا پھر اللہ نے ذکر کیا ہے وید انجینا کمن عالی فیرعن یسو الآباب اور تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے بیٹوں کو قدر کرتے عورتوں کو نندا رکھتے بڑی آزمائش تھی ہم نے تمہیں اس آزمائش سے نجات دے دی لہذا اللہ کا شکر کرو اور کفر کرنے والے نہ بنو اور بتوں کی پرستش کا مطالبہ نہ کرو ندہ دو آنندہ واہ